یہ فیکٹ ہے کہ اسلام میں یعنی قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو قتال کی اجازت دیتی ہیں قاتل الدین جو قاتلونکم لیکن دوسرے مذہبوں کے دعا میں بھی یہی بات ہے جیسے آپ دیکھیے کرسچینٹی کو لیجیے آپ بائبل میں چیپٹر میتھب میں حید مسیح کہتے ہیں کہ آئی ڈڈ ناٹ کم فار پیس بٹ از میں سلح کے لیے نہیں آیا ہوں پیس کے لیے نہیں آیا ہوں میں تلوار چلوانے کے لیے آیا ہوں آئی میں ہے کہ کشن جی ارجن سے کہتے ہیں ہر ارجن آگے بڑھ اور یو تو وہاں بھی کتال کی بات ہے آپ کو سوچنا پڑے گا دوسرے ڈگ سے یہ جو آپ نے رائے بنا لی کہ اسلام میں ہے اور دوسرے مذہب میں نہیں ہے تو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو پتہ ہوگا کہ دوسرے مذہب میں یہی بات ہے اب دوسرے ڈگ سے آپ سوچنا پڑے گا آپ کو تو کیا پتہ چلے گا کہ ہر مذہب جو ہے بیسیکلی لیجنڈ آف لو ہے لیجنڈ آف کمپیشن ہے لجنڈ آف پیس ہے بیسیکلی لیکن ایز این ایکسپشن ہر مذہب میں والنس کی بھی اجازت ہے وار کی بھی اجازت ہے یعنی ڈیفنس کے لیے